باب نمبر گیارہ صوفیہ کا حقیقی اور مشابہ خادم خدام صوفیہ باری تعالی نے حضرت داود علیہ السلام پر وہی نازل فرمائی کہ اے داود جب تم میرے کسی طالب کو دیکھو تو اس کے خادم بن جاؤ ایسا خادم بزرگوں کی خدمت محض اس لیے کرتا ہے جو اللہ تعالی نے نیک بندوں کے لیے مقرر فرما دیا ہے خادم ان لوگوں کی خدمت انہیں آرام پہنچانے اور اللہ والوں یعنی شعیو حضرات کو ذریعہ معاش سے فارغ اور بے کرنے کے لیے کرتا ہے وہ اس سلسلے میں جو کام کرتا ہے وہ نیک نیتی کے ساتھ محض اللہ تعالی کے لیے کرتا ہے بس جس طرح شیخ اللہ تعالیٰ کی مراد اور منشا یعنی نیت سے واقف ہے اسی طرح خادم بھی اپنی خلوص نیت سے واقف ہے اور وہ جو کچھ کرتا ہے محض اللہ کے لیے کرتا ہے بالکل اسی طرح جس طرح شیخ جو کچھ کرتا ہے محض اللہ کے لیے کرتا ہے بس دونوں میں فرق یہ ہے کہ شیخ مقربین بارگاہ کی منزل پر فائز ہے اور خادم صوفیہ مقام ابرار پر متمکن ہے بس خادم بزل و عیسار خدمت اور غیروں کے غیر سے بھی نرمی کا برتاؤ اختیار کرتا ہے یعنی خدمت خلق کو اپنا شعار بنا لیتا ہے اپنا سارا وقت بندگانے الہی کی خدمت میں صرف کر دیتا ہے اور وہ اپنے اس کام یعنی خدمت خلق کو نوافل اور اعمال ہنسنا پر ترجیح دیتا ہے شیخ و خادم میں اشتباہ بس خادم کی یہ خدمت بزل و ایثار دیکھ کر بہت سے لوگ جو خادم اور شیخ کے حقیقی فرق سے آشنا نہیں ہیں خادم کو شیخ کا ہم مرتبہ سمجھنے لگتے ہیں اسی طرح بعض خادم بھی اپنے مرتبے سے ناواقف رہ کر خود کو شیخ سمجھ بیٹھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں علوم تصوف اور علوم متداولہ کی کمی ہو گئی ہے اب بہت سے مشایخ فقرا نے لکمہ کھلانے پر کنات کر لی ہے لقمہ کھلانا ہی کافی سمجھ لیا ہے چنانچہ ان کا یہ خیال ہے کہ جو زیادہ لقمۂ کھانا کھلاتا ہے وہ شیخ بننے کا زیادہ مستحق ہے لیکن انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ ایسا شخص خادم صوفیہ ہے شیخ نہیں ہے یعنی کھانا کھلانا ایک خدمت ہے اسے اس یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ خادم کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے بلکہ خادم کے اس مقام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مقام حسن حاصل ہے اللہ تعالی کی جانب سے اس کو بہرا صالح کہا گیا ہے چنانچہ یہ حدیث خادم کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے جس کو ہمارے شیخ ابو زراء رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مشایخ کی اسناد کے ساتھ بیان کیا ہے کہ حضرت ابو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرا اس زہران کے مقام پر تشریف فرما تھے آپ کے سامنے کھانا پیش کیا گیا آپ نے حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ عنما سے فرمایا کہ تم بھی کھاؤ انہوں نے جواب میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمارا روزہ ہے یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اپنے دو ساتھیوں کے لیے ٹھہر جاؤ اور اپنے دو ساتھیوں کا کام کرو تم نزدیک کھاؤ پھر کھاؤ یعنی تم دونوں روزہ رکھنے یعنی خدمت کے باعث ضعیف ہو گئے بس تم کو ایسے لوگوں کی حاجت ہے جو تمہاری خدمت کرے بس تم دونوں کھاؤ اور اپنی ذات کی خدمت کرو اس لحاظ سے خادم فضیلت حاصل کرنا چاہتا ہے یعنی حصول فضل پر حریث ہے پس وہ کبھی قصب کو اس کا ذریعہ بناتا ہے اور کبھی وہ دوسروں سے مدد طلب کرتا ہے اور دروزہ گری کرتا ہے اور کبھی وہ مال وقف کا منتظم بن جاتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کی بہتر نگرانی کر سکتا ہے اور کی صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ اس مال وقف کو ان لوگوں تک پہنچا دے جن کے لیے مال وقف کیا گیا ہے اس سلسلے میں ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے جس کی شریعت نے ممانعت نہیں کی ہے لیکن لوگ پسندیدہ نظروں سے اس حیثیت کو نہیں دیکھتے تاکہ وہ خدمت خلق کا ثواب حاصل کر سکے شیخ کی بصیرت شیخ طریقت اپنی کامل بصیرت اور علمی قابلیت سے یہ جانتا اور سمجھتا ہے کہ خرچ اور انفاق کے لیے علم کامل کی ضرورت ہے اور نیت نفس کی پوشیدہ خواہشوں سے بالکل پاک اور صاف ہونا چاہیے تب وہ خرچ اور انفاق کے مواقع, مواقع کو سمجھ سکے گا اس سلسلے میں خدمت انجام دے سکے گا لیکن اگر اس کی نیت خالص ہوتی اور شائبۂ نفس شامل نہ ہوتا تو اس معاملے میں رغبت نہ کرتا اس کا اس امر میں رغبت کرنا ہی اس عمر کی دلیل ہے کہ اس کی مراد یعنی فصل فضل اس میں موجود ہے لیکن شیخ پر یہ اعتراض وارد نہیں ہو سکتا کہ اس میں اس کی کوئی آرزو اور خواہش ہے کہ شیخ تو ترک مراد کی منزل پر پہنچ چکا ہے تو صرف مراد حق تعالی کو پورا وہ تو صرف مراد حق تعالی کو پورا کرتا ہے یعنی اس کی ذاتی مراد کچھ نہیں ہے جنت کا مختصر راستہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ فرماتے سنا کہ اس جنت کو سیدھے جانے کا ایک مختصر راستہ ہے میں اس سے واقف ہوں میں نے دریافت کیا کہ وہ کون سا راستہ ہے انہوں نے فرمایا کسی سے کچھ طلب نہ کرے اور نہ کسی سے کچھ لے تیرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے کہ اس سے تو کسی کو کچھ دے یعنی کسی کو کچھ دینے کے لیے تیرے پاس کچھ نہ ہونا چاہیے مگر خادم یہ سمجھتا ہے کہ جنت کا راستہ بزل و ایثار ہے اس لیے کہ نوافل پر خدمت کو فضیلت حاصل ہے ہر چند کہ خادم نوافل کے ثواب پر یقین رکھتا ہے لیکن بائیں ہمہ خدمت کو ان نوافل پر ترجیح ہے جو حصول ثواب کے لیے کیے جاتے ہیں لیکن یاد رہے کہ اس سے وہ نوافل مراد نہیں ہے جس کے ذریعے روحانی حال اور کیفیت باطن کو درست کیا جاتا ہے کہ یہ نقط قبل از وعدہ ہے وعدہ ثواب سے پہلے ہی حال کی درستی موجود ہے یہ جو کہا گیا کہ نوافل پر خدمت کو فضیلت حاصل ہے یہ روایت اس قول کی دلیل ہے جو ہم سے ابو ذرا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشایخ کی اسناد کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک سفر میں ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے ہم میں سے بعض کے روزے تھے اور بعض بغیر روزے کے تھے سخت گرمی کا دن تھا اس میں ہم نے ایک جگہ پر پڑاؤ کیا ہمیں بعض اپنے ہاتھوں کو سورج کی اوٹ بنائے ہوئے تھے جن کے پاس چادریں تھیں انہوں نے چادروں کی اوٹ بنا لی تھی اور اس کے سائے میں بیٹھ گئے تھے جو لوگ روزے دار تھے وہ سائے میں سو گئے لیکن جو بغیر روزے کے تھے وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے خیمے گاڑے اور سواریوں یعنی اونٹوں وغیرہ کو پانی پلایا ان کی یہ خدمت دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج بے روزہ والے ثواب لے اڑے یہ حدیث دلیل ہے کہ نوافل پر خدمت کو فضیلت حاصل ہے اور خادم کے لیے میں نادر ہے کہ جس کی اس کو رغبت ہوتی ہے حقیقی خادم نہ ہونا اور خادم کے مشابہ ہونا وہ شخص جو اپنے نفس کی آمیزش سے خدمت کے لیے نیت خالص نہیں رکھتا بلکہ وہ خادم کی مشابہت پیدا کرتا ہے اور فقرہ کی خدمت اسی تشابہ کے ساتھ کرتا ہے اور خدام صوفیہ کی تقلید میں حسن عقیدت کے ساتھ انہی کے مقام پر پہنچنے کی کوشش کرتا ہے تو ایسے شخص کی خدمت نیکی اور بدی کا مجموعہ ہوتی ہے چنانچہ نتیجہ اس آمیزش کا یہ ہوتا ہے کہ, کہ کبھی تو وہ اپنے ایمان اور حسن عقیدت کی بنا پر صوفیہ کی صحیح خدمت کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور کبھی اپنے نفس کی آمیزش کی وجہ سے اس خدمت میں ناکام رہتا ہے اور وہ ایک شے کو اس کے غیر محل میں استعمال کرتا ہے اور کبھی یہی خادم اپنی نفسانی خواہشات کی بنا پر ان لوگوں کی خدمت کرتا ہے جو اس خدمت کے مستحق نہ تھے اس خدمت کی ایک وجہ حصول ثباب اور رضائے حق تعالی کی توقع کے ساتھ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ مخلوق خدا سے تعریف و ستائش کی خواہش کی توقع رکھتا ہے بلکہ اکثر اوقات تو اس کی خدمت کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں کبھی ایسے خادم کی یہ بھی صورت ہوتی ہے کہ اس کو کسی شخص کی کوئی بات ذاتی طور پر ناگوار گزری تو وہ اس کی خدمت سے رک گیا اس طرح وہ خوشی اور ناخوشی دونوں حالتوں میں خدمت خلق سے اعراض اور کوتاہی کرتا ہے کیونکہ ذاتی عداوت اور رنجش کے سبب سے اس کی طبیعت اور اس کا مزاج بدل جاتا ہے بس ایسا شخص متخادم ہے خادم نہیں ہے اور جو سچا خادم ہوتا ہے وہ خوشی اور غضب دونوں صورتوں میں خدمت خلق بجا لاتا ہے اور نفس کی پیروی نہیں کرتا نہ خدا کی راہ میں اس کو ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ ہوتی ہے بلکہ وہ ہر مقام اور ہر حالت میں جو مناسب ہوتا ہے وہی کرتا ہے بس ایسا شخص جس کی وضاحت ہم نے اوپر کی ہے جھوٹ موٹ کا خادم ہے حقیقت میں خادم خادم نہیں ہے اور خادم و متخادم میں وہی شخص تمیز کر سکتا ہے جس کو صحت نیت کا علم ہو اور جو دوسروں کی خواہشات کو کدورتوں سے پاک کو صاف کر سکے ہر شخص خادم و متخادم میں تمیز نہیں کر سکتا متخادم کا ثواب اکثر نجیب متخادم کو بھی بعض خدمتوں اور کاموں کا ثواب مل جاتا ہے لیکن یا لیکن بائیں ہمہ وہ خادم کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا اس لیے کہ اس کا حال نفسانی خواہشات کی آمیزش سے پاک و صاف نہیں ہوتا لیکن جو شخص فقرا کی خدمت پر معمور ہے اور مال وقف اس کے سپرد ہے یا وہ مال وقف کو بڑھاتا ہے یا حصول جاہ یا فوری طور پر کسی مفاد کی خدمت کسی مفاد کی خاطر خدمت خلق میں مصروف رہتا ہے اس صورت میں وہ حقیقی خدمت نہیں کرتا بلکہ اس طرح وہ اپنی ذات کی خدمت کرتا ہے اگر اس کا یہ ذاتی مفاد ختم ہو جائے تو وہ اس خدمت کو بھی ترک کر دے گا بسا ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ خدمت کرنے والا دوسروں سے اپنی خدمت لیتا ہے اس طرح وہ دوسروں کی خدمت اپنے حز نفس کے لیے کرتا ہے وہ محفلوں میں ان سے کثرت سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اپنے جاہو منصب میں یہ ظاہر کر کے اضافہ کرتا ہے کہ اس کے ماننے والے خدمتگار بہت ہیں ایسا شخص در حقیقت اپنے نفس کا غلام ہے اور دنیا کا طالب ہے اور رات دن دنیاوی چیزوں کے حصول میں سرگرداں رہتا ہے اور ان کا حریث پناہ رہتا ہے جن کے ذریعے وہ اپنی قدر و منزلت قائم کر سکتا ہے اس طرح وہ اپنے نفس اور زن و فرزند کو خوش رکھتا ہے اس کی بنیادی اس کی دنیاوی حرص بڑھتی چلی جاتی ہے اور اس کی دنیاوی شان و شوکت بڑھتی چلی جاتی ہے وہ ایسا لباس پہنتا ہے جو خادموں اور فقرا کا نہیں ہوتا اس کا نفس لذتوں کی طلب پر اس کو ابھارتا ہے اس طرح ریاست و اس پر غالب جاتی ہے جس قدر اس کا منافع بڑھتا جاتا ہے اس کی ہرس بڑھتی جاتی ہے پھر وہ فقرہ پر دست درازی اور زیادتی شروع کر دیتا ہے اس طرح فقرہ اس بات پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اس کی زیادہ خوشامت کریں تاکہ اس خوشامت سے اس کی رضا حاصل کر سکیں اور اس کی دست درازیوں سے محفوظ رہ سکیں انہیں یہ خوف رہتا ہے کہ اگر وہ اس کی خوش آمد نہیں کریں گے تو جو وظیفہ ان کو وقف سے ملتا ہے صاف وقف یا منتظم وقف اس کو بند کر دے گا بس ایسا شخص نہ خادم ہے نہ متخادم بلکہ وہ مستخدم یعنی خدمت لینے والا ہے ان تمام باتوں کے باوجود اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہ فقرہ برکات سے بحریاب ہوتے ہیں اور سبب اس بہراوری کا یہ ہے کہ مستخدم فقرہ کی خدمت کو غیروں کی خدمت پر ترجیح دیتا ہے اور مقدم سمجھتا ہے اس صورت میں اسے فقرہ کے ساتھ نسبت حاصل ہوتی ہے اور اس سلسلے میں ہم ایک قول بطور صنعت پیش کر چکے ہیں کہ الکومل لا بهم ہم الکومل یش کی بہم جلیسہم یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھی اور ہم نشین ان کی بدولت بد اور محروم نہیں ہوتے مقصد یہ ہے کہ یہ مستخدم خادموں کے ساتھ والوں میں شمار ہو کر خادموں کے اجر سے محروم نہیں ہوتے اور ان کا شمار بھی خادموں ہی میں کیا جاتا ہے